الله سبحان الله الحمد لله الذي يثق في من عبادي من يشاء الحمد للہ لدی یصطفی عباده یش وسلاۃ وسلا معلب لدی الذي صطفیٰ سدل امبیا والا و اسفابی وعدهم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 الله هذا القرآ على جبلَّ رأيت خااشعاً متط من الخشة الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله اسقدق الله مولانا العظيم واسقدق رسوله النبي الكريم الأمين اِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُسْقَلُونَ عَلَى النَّبِ الْجَجَاءَ اَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُسْقَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا زاق شاو کنال اچھے وازم اسقل آدو السلام علیکہ رسول اللہ صحاب قیا سید حبیب اللہ قیاحاب قیا نور صدر محفل حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب دیگر مہمانان گرامی گرامی موضعین السلام علیکم و اللہ درود تو بارگاہ رب العالمین بارگاہر دعائے کریم رب, رب, رب, رب, رب, رب, رب, رب, رب اپنی شان کریمین کریمی کرم فرماو دین دنیا دنیا آخرت اندر دن اپنی رحمت دی پناہ بخشے مشہور ہے کہ خوبی ویک کے جی اللہ پاک کرم کردہ ہے کوئی نیکی ویک کے کرم کردہ کوئی چنگی عادت ویخ کے کرم کردہ لیکن اگر خوبی ویکھ کے کرم کرتا ہے تو کیڑی خوبی ویک کے خوبی عطا کرتا ہے خوبی بھی تے کرم ہے نا وہ کیڑی خوبی ویختا ہے کہ پھر خوبی عطا کرتا ہے ہوں وہ جی سونی آدت یا نیکی یا خوبی عطا کر ہے تو وہ صرف اپنے شان کریمی دی وجہ کرتا ہے کرم وہ ذات کا ہوں تقاضا ہوا یعنی اپنے کریم ہوم کی وجہ کرم کردہ ہے اصل گل ہے جب کریم ہومن دی وجہ کرم کر ہے تو سا بھی سوال ہے ساری کوئی نیکی نہ کوئی خوبی نہ ویخ جس کی وجہ کرم کر نہیں تو اپنے آپ نو ویک کے کرم کر مجھے سنا اگر اے آخیے خوبی ویک کے کرم کر ہے تو جے دو خوبی دن لگا اسے کوئی اور خوبی ویکھی تا یہ خوبی دیتی سو جی او, او, او اس تو پہلی خوبی دتی سو کہڑی جی خوبی اس پہ ویسے دی وجہ دیتی آخر آخر خوبیاں تو مک جاندیاں تے مکنیا تے پھر گل رکڑیاں جا کے رات دو آخنا پینا ہے کہ خوبی کچھ بھی نہیں تو آپ ہی سارا کچھ لہذا جتے کرم کرنا ہی اتے کر دینا تو سڈا ہوئی سوال ہے کہ اپنی ذات نو اپنی شانے کری نک سڈے نہ کوئی خوبی ہے تو خوبی ویک کے کرم کریمی کی وجہ سے کرم کرنا یہ اس کی شان ہے بس جی سیا کوئی چنگی آدت والا بندہ ہوئی میں اپنی طبیعت تو مجبور ہوں سی دی گل ہے پاوے اگوں جی میں دا بھی ہو بھی نا. اگو اگوں بھی ہو بھی میرے کو رہا نہیں جانا میں ذات کریم بھی جی اسلے دن اگو نہیں تو گلا نے دو ایک ہے خوبی کی وجہ سے کرم کرنا ایک ہے کرم کی وجہ سے خوبی ہونا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 خوبی دصل کرم اتا پھر بندے نو یہ آخر ہے کہ ہوں جو دتا ہی ان دے قابو رکھن رکھنے زور رکھنا ہی لیکن پھر گالو تھے جا مکتی ہے قابو تو تیرے فضل نہ ہی آخرے لہذا آخر چے ہوئی آخنا پہ ہے تر جاؤ لو مور ابتدا بھی تھی انتہا بھی تھی اس وقت جناب کے سامنے چند ماروضات پیش کروں گا خوشوؤں حوالے کا یعنی اللہ تبارک و تعالی عظمت دی وجہ دی نال دل دا نیاز نیازمند اور اللہ د خوف والا ہونا ادھر آج نہیں اور مسکینی کرنا یہ خوشبو ایشبو دولت ملتی قرآن مجید دیا نصیحت بندے اثر کر دل جسل رب دے گے آجز ہو کے مشکین ہو کے محتاج ہو کے ہے جاری کردہ ڈردو ہے دل جھک دے. بندہ جھکنا ہو رہا تو دل جھکنا ہو. بندے کا جھک جانا سوکھا ہے دل کا جھکنا اور یہ یقین دی دولت پیدا ہوتی اویں دل کے اندر نیاز مندی مسکینی پیدا ہول صفت پیدا نہ توجہ طرح یہ خوشبو والی نیاز مندی رب اگوں سے مسکینی والی صفت پیدا نہ ہو دل تکبر چودے اگے آکڑیا کھڑا ہو مسکین نہ بنے مغرب بنے تے پھر نہ قرآن فائدہ ہے نہ حدیث فائدہ نہ عبادت فائدہ دیکھا تھوڑا حال بنے یا بہتا بنے جو کچھ ملتا ہے عطا اتا ہے فیض ملتا دی برکت نہ خوشو دفظ ذرا عربی دا نیاز مند موتاجی آج بھی اس مطلب توجہ ہے کہ ایمان ایمان سمر اور ایمان دا نتیجہ یہ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 گال ساری اس دل پہ پرانے مجید فرقان حمید نے جڑا فرمایا ہے مثال کے طور پر مثال داجری اس نیاز مندی اس دی فرمایا لو القرآن على جبل من خشیت اللہ فرمایا اگر بالفرض قرآن پہ یقین ویکھنا سی کہ وہ نیاز مند بن جاندہ آجز تے مسکین بن جاندہ متسقد عن تے پھٹ جاندہ من خشیت اللہ اللہ بے خوفنا پہاڑ تے اتے قرآن اتارندہ کی مانے ہیں یہ نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ اتوں اتاردہ آڑ کے بہ جاتا پہاڑ مفسرین لکھیا ہے اس دا معنی ایویں کہ قرآن مجید دیا نصیحت حکم آکام ڈراؤن والی گلان آخرت دیا یہ وہ اگر اللہ فرما ہے انہوں گلوں کا رخ اسا پہاڑ کر دے تے پہاڑ سمجھن دی توفیق دے, دے تے پھر ویختا کہ پہاڑ کا اثر کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی پہاڑ پہاڑ و اللہ ہوں دیکھو نا کتاب اتنے ہوں مومنا نو انسانوں وہ لوگو دوزخ قبر وہ اللہ و اعلی تو ڈرو دے احکام پورے کرو اے رخ خطاب دا انسان والے جنہ والے اللہ فرماتا ہے اگر یہ انہی نہ گلاں رخ مواعظ اور زواجر کا رخ قران دیاں نصیحتاں دا رخ اگر پہاڑاں والو ہو جاندا اور, اور پہاڑ وچ اساں انہاں نوں سمجھن دی توفیق رکھ دیندے تے تساں ویکھنا سی پہاڑ جیسی بلاوی مسکین بھی بن جانا سی نیاض بند بھی بن جانا سی اور اونے پھٹ بھی جانا سی اتنا عظیم سخت مخلوق کو اللہ دسیحت نا اللہ تعالی فرما میں دیتی ہے مثال تو آد موم کی ہوا ای گلا میں کرنا دل نہیں ہلتا تڈے نیاز مندی نہیں پیدا ہوتی تڈے مشکی نہیں پیدا ہوتی سمجھ نہیں لگی نہیں آر جی نہیں پیدا ہول در مشکنی کیوں نہیں آوں تھی سا گل کے اگیں آکڑ دکتے نہیں جی پہاڑ ساری گل سن کے بلان جھک جانا سی. او اثر کیوں نہیں کرتی گل کے کیوں نہیں, نہیں آج من لیندے تسلیم تکبر تے غرور آئے گا دل لے تے بندہ ایک بار سیر مار گا گبراہ جس وقت نہیں بندہ تو جن مرضی اس حکم دے بالکل چھوٹا جا بن جائے گا اور آخے گا بالکل ٹھیک ہے جی میں مسکین بالکل جی بار بار حق ایدا مسئلہ بن نکلا اللہ دے حکم دے اگے عاکڑنا اے تکبر تے مغروری دی نشانی اور اللہ تعالی دے حکم دے اگے جھک جانا اے دل دے نیاز مند اور مسکین ہون دی نشانی جو ایسا ہی اللہ, اکبر اللہ فرمان دا کامیاب ہو گئے وہ لوگ اپنی نماز نیاز مندی کرتے خوشو کردے سجڑ دل دی دل دی آج نیاز مندی دا ایک علم مخصوص ایک علم ہے جڑا کتاباں نال حاصل نہیں ہوتا مہد اللہ تعالیٰ دی عطا تے مرشد دی نگاہ ناڑ دی <تصفيق> یعنی ایمان دا لبے لباب جڑائے نا وہ <تصفح> ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ او دی عطا تے کامل دی نگاہ ناڑ اللہ نے رکھا نہیں صحیح احادیث سے مبارکہ بچہ ہے صحیح احادیث سے مبارک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ میری امت چ پہلو جا دلکی آجی والا امام ابو جعفر تہابی محدس جڑے امام بخاری واگوں ہنفیاں امام نے انہیں سرکار نے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 تحریر کسرت فنون کی کسرت <سخد> ہو رہے. لیکن ای علم ہے نا جس نال بندہ اللہ دا منظور نظر بنتا جس دی وجہ اللہ تبارک و تعالی دن ب دن فضل و کرم بندے ودا گل نہیں ہوئیے لگی علم قلب دل فنون کتابیں تحریر قلم اے دن ب دن لیکن او دل دا علم جس نار بندہ اس ذات دی نگاہ بے چاہن دا ہے نا او حدیث و چاہن ہے اللہ تعالیٰ تو اٹھے دلانوں بے اخدائی او دل لے ہوئی نیاز بندی تو مسکینی بے اخدائی یہ جمیں جمیں ہوں دی اومیں اومیں دل بندے دا صاف ہوں دا جانتا ہے یہ خشود دی دولت جمیں ہوں دی یہ جڑا علم ہے یہ خاص علم ہے گل نا ایک ہو گیا مسکینی تے دا حال دل دا کیفیت ایک ہو گیا اس حال دے متعلق علم تو مسکینی آجی مسکی ہو گئی دل دی کیفیت اس دل دی کیفیت دا علم ہوں یہ کیفیت ہوں دل اللہ والے کو سفیا اولیا اللہ کیفیت تیرے میرے دل لال ہونی اور اس دل کا علم صحیح وہ اللہ کے فقیروں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ صحیح حدیث مبارک پیش کر رہا دے سنا جڑی حدیث پڑھن لگا نا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا عجیب جہ موجود پہلی بار دوسرا جڑا موضوع ہے اس دے مطابق ارشاد حدثنا الله تعالى الله الله عليه وسلم له رجل من له لبید بن زیاد وسہی زیاد بن لبید یا رسول اللہ یرفع العلم وقد اصب تووعت القلوب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت الاحسبكم من افقه اهل المدینہ ثم ذكر ضلالة اليهود والنسقار على ما في أيديهم من كتاب الله تعالى قال فلقيت شداد ابن أوسن فحدستو بحديث عوف فقال صدق عوف على أخبرك بأول ذلك يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعا ناري التكبير ناري ڈرے تحقیق ڈرسیات میرا لال پاک بہاور کلندر آپ نظر اٹھائیے حردی بیٹھے سنان ساری آرد کر یا رسول اللہ علم اٹھ جانے ہے سارے دلوں میں قرآن پڑھا گے پڑھاواں گے بچیا نو پڑھاواں گے بی بیاواں گے سارا شریعت اگان سکھا رہے فر اٹھ جان کا کی من آپ نے فرمایا یاد میں تینوں مدینے دے بڑے سمجھدار سے فکی لوگوں تین تے, تے تو کیوں جی گل کر دیتی یہ دس یہود نے سارا کول کتابیں نہیں سن وہ دے پڑھا نہیں سن میں کو ہے صاحب ہی نے میں <متحدث> ملیا شداد بن اوس نے وہ بھی صاحب میں مبارک بیان کی آپ نے فرمایا یار اوف نے سچ آخیا میں تینوں دسا نہ کہ پہلا علم کہڑا اٹھنا ہے ختم ہونا ہے انہیں آخیا فرمایا وہ دل والی مسکینی فرمایا بندے گے لیکن دل آجرینی بڑے ہے وج کے دڑکے کتاب سنتے رہا کتاب سن لو اچھا گل سمجھنا ہو. امام ابو جعفر تہاوی رضی اللہ تعالی وہ پورا ایک باب بنایا بھائی یار آپ بیٹھے نے تے آپ فرماندے نے اے وقت علم دے اٹھ جاندا جی حضور دے وقت جو علم اٹھ جانا سی تے پھر اگاں رہنا کی سی سبحان اللہ واہ واہ واہ ہے کیڑے وقت تے رہنا سی آہ آہ ایک ہوں تیے زمان فکرا دا ایک ہوں تیے مکان اللہ تبارک و تعالی دے اگے ماضی حال مستقبل کوئی شہ نہیں سب کچھ حال ہی ہر شہ حاضر ہے ہر وقت حاضر ہے اللہ تعالی جدو کسی دل دلتے فضل فرما ہے تو اپنے رنگ چنوں رنگ دنگ رنگ, رنگ د ਉਦੇ ਵਾਸਤੇ माजी ਵੀ حال ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰਾਇਣ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰਾਇਣ ਰਿਸਾਲ جد اللہ سونا کسی دل درم فرما رنگ اپنا فرما دل فر کی ہے؟ کہ ماضی یعنی گزریا وقت وہ بھی ایجو ایگ جی سامنے جا ہوں وہ بھی سامنے ہو جائے توجہ نہیں فرمائی جی دل تے کرم ہوئیے مکان دا مطلب یہ اب ساری خدائی مکان ہر جگہ او دے سامنے ہو تیے زمان دا مطلب ہے ہر وقت سامنے ہو او جنو پیر غوث پاک فرمایا رائے تو الہ بےلا دلا ہے کخر دلالا حکم سالی توجہ نہیں فرمائی نے مثلاً ہوں تو آیا سارا کچھ دیکھو کنس ہوا کلا کدوں دیا گلا یہ محفوظ خلیاں فضا اگلے انہوں نے کیچ کر لیند کہ نہیں کی گل منہ چ نکل گئی کیچ ہو گئی پچھلیاں جی سن انہوں لیا کے سامنے رکھ سکتے تے اللہ والے کا یہ کام آ پچھلیاں بھی اگلیاں بھی سارا نو لیا کے سامنے سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جب اللہ وال اللہ تعالی شان توجہ سارا کچھ گزریا سب سونے نبی سامنے بیٹھے بیٹھے بیٹھیا توجہ جو ہوئی ہے آنے والے وقت جو کچھ ہونا سی وہ نبی دے سامنے ہوا حضور نے اشارہ کر کے فرمایا آ وقت جس وقت چیل مٹ جانا ہے جی کے کو فرمان حدیث نو پڑھنا اگر ای پڑھن ماما کی کونی ویخ پورا باب یہ اے, اے, اے پوری کتاب اسے موضوع بھی جدو حدیث دا مطلب جنہوں دا سمجھ نہیں دا اے پھر بابا پھڑ کے سمجھا بھی مطلب واحد اس موضوع تے کتاب لکھی ماما کو, کو لکھی نہیں پھر امام قبل ولید باجی ہوئے دے وہ بھی انہیں زمانے دے قریب بعد چی نے انہوں نے پھر اس کتاب دا خلاصہ کڈیا پھر امام تبری نے خلاصہ کڈیا ہے پھر ایک امام خلاصہ خلاصے رہنے لمال ہو گئی جا لیا ہا دیا ہزار نے فرمایا کھا لگے گا جڑا اس راستے نہیں پہنچے گا وہ آخے گا کی مطلب علم گیا بعد شرو ہوجو نہیں فرمائی سونے دے سینے پاک تو شروع ہونے وقت لیکن نکتا ہوئی ہے ولی اشارہ کر دے لیکن جیڑی شہبل اشارہ کر ہے. او نہیں دس دی. اشارہ دس د खा जा आखे यार मैं उंगली उठती दिशी लेकिन दिशी मतलब भी इशारे कर जाते नहीं वो कसूर अपना समझे जे उंगली का इशारा मुहम्मद अरबी का उठे तो समझे मेनू दिसदी नहीं पई शायद नारायण تکبیر. نارے رسالت نسال تحقیق نہ میرا لال پاک بہاور کلندر اور مطلب اچھا اس وقت آن کے علم اٹھنا سی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور سلے نہیں تھی اٹھنا دے نیڑے جا کے اٹھنا سی تو نبی سونے اسلے دس دیکن جڑے اشارہ فرمایا اے نا چیز نے دیاں دے جو سمجھ کے فیر دتابا ترجیح اداواں ساریا تلی واگو خدائی ساری تے وقت زمانہ سارا فوق اے فوق اے نو نے. طے زمان زب مکان اسے نو سامنے رکھ کے پیر بابو فرمائیے فرمایا تن من یار دا میں شا بنایا تن من یار دشا بنایا دل بچ خاص محلہ ہو آن اللہ دل برسوں کی تی آن اللہ دل کی تا میرا ہو یا خوب تسلا سب کچھ میں پیا سنی وے जो बोले मा शिवला पर दर्द मंदा ए रमी पशाणी पशाणी ओए दर्द मंदा ए रमी پش بہو بی سر کھلا معجزہ سمجھا دیتا ھاذا اوان یختس یختل علوم ھاذا اوان یرفع العلم اے وقت فرمایا اے وقت اشارہ فرمایا اے وقت جسد علم اٹھ جانا ہے ہونا قیامت دے سی پر نبی نو سامنے دسیا ہے سمجھ آئی نے اے حضور دا سمجھا دا اٹھ گیا گ شبح مطلب ہزور نہیں اٹھا ملے سمجھ آئی کہ نہیں لیکن ہن موضوع کی گل سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سابی نے یار سلا اصا پڑھا گے اصا پڑھاواں گے بچیا نڈاو گے بیویاں پڑھاواں اپنی بیو پڑھاواں میرے یار آ سا تو تے اہل مدینہ دے بڑے, بڑے فکیح دے اہل المدینہ معلوم ہویا جڑا اصا دا لفظ بولنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دتا ہے میرے آقا نے فرمایا ان, آحسے ان افقا ہے میں اہل, اہل مدینہ دے دفکالو معلوم ہوا سونے نبی نے مدینے شریف بڑے سن دے سن دے بڑے نے گال ہے کہ پہنچن فرما دے نے،, پھر آپ نے ذکر فرمایا یہود ہے فرمایا، فرمایا، کو جی کیوں کہ علم ختم ہو گیا اگے چالکے نا امام تحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور روایت نقل فرمائی اللہ اللہ انزیاد بن لبید قال ذکر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شیئر وَذَاكَ عِنْ دَعْوَانِ ذَحَابِ الْعِلْمِ قُلْ یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَذَحَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَهُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَانَا وَنِسَانَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تاکہ پڑھان پڑھان دا سلسلہ تجاری رہن ہے آپ فرما دینے تھا کا ام و قیبنہ ام لبید حضور نے فرمایا مریں سبحان اللہ کی فرمایا مرے oh, oh, اللہ والے مرے کی کرنا لیکن سدقے جا سونے نبی نے فرما اللہ جی میں کسی نعی ضرر یا بدعا کا کوئی لفظ بول بیٹھا نا اللہ انہوں بھی رحمت کر د میرے خیال میں ہزور کرتے وہ آدمی یہ مطلب دے لفظ رہنا چاہیے نے فرمایا لیکن نہیں نہیں سمجھتے سمجھ دی نفی سمجھ دی نفی آگئی. دا مطلب سمجھ اٹھ اللہ ہے فرماند اللہ فرماندہ ارد بغیر الحق اللہ مطلب ہے ایک آکڑ حق والی एक तकबर हक आला है एक ना हक हजरत उमर करे हा। <laughs> क्यों इधर देखो हक तकबर के जेड़ हक वास्ते होनी इस वास्ते तकबर करे ताकि अगला यह ना समझे है ही झूठा ता प्या डर के मेरे अगे झुकद آکڑ کے بخا دینا پتا لگے میرے کیا اللہ نا حق ہے اللہ فرمانا نہ ہک آکڑے فراؤن بن آیا اپنی آیات کی سمجھ نہیں دیا گا سمجھوں دیا گا جا وانگوں دل چل رکھنا हा, کی وجہ ہوک نو کسی دگے چکا دینا اے بڑی کمینگی کلندر اقبال فرمائدہ پانی پانی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 لا تحقیق عظیم نکتہ دان عالم دیر مفتی فضل چشتی عظیم دان دان مفتی پاکستان حضرت امام یا سید امام علی شاہ صاحب ہو صاحب نے مت چومنا رپیے چوما سمجھ لگی <تصفح> نبی <سمائن لگی. تصفح> بات کوئی کریے نسبت نسبت قبلہ فرمایا جنا <سؤال> حق، حق، حق گا، گا، مطلب <سؤال> کوئی دل نیاز مند رکھے گا او قرآن اتارجا بھی ہر کسی نے او جہ موبائل لے گیا موبائل فلا تالا آسیا ہو دو جا ٹیلے لاندھا روے نہیں پتا ہاں جے او دروں کو چوری کارلوے تو ہورگار لیا لیکن گل کی کریے چوری و کرن ہی نہیں قدرت میں جڑے اتو جاندے دے جانے شیتان چھاپے سٹ کے تارے توڑ توڑ کے مارنا وا تاکہ چوری نہ کر سکن. دا مطلب ہون قرآن سمجھن دا راہ ایک ہوئی ہے دل نیاز مند ہوتا دل دوتے سمجھ دے دے کہ میری آیت دا مان کیسا اشارہ تک؟ قلندر اقبال ہو نزول کتاب تیرے پہ جب تک گرا کتاب ناضی نسا ہے نہ نہ صاحب کچا نارا تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے غفیات زمین علال باق بہاور شیر کلندر جیوے جیوے جیوے جیوے, جیوے, جیوے, جیوے, جیوے, جیوے, جیوے, جیوے, جیوے, جیوے جمد جو ہے فرمایا چاہا اونا فرمایا اے خشو پہلا علم خشو داگا مسکینی اللہ خشیت اور خوف خوف ایک ہے محض اس وجہ سے کہ یہ موزی ہے تکلیف دے گا ایک خوف ہے, یہ عظیم ہے، میں نو دی دی. خشیت ہر خوف نیو خشیت سپ دا وہ ڈر ہے سپ دا بھی ڈر ہے رب جی بلا سپ کا ڈر رب کا ڈر ایک سب رب لیا ایک جیسا تے ایمان کا ڈر اللہ نے فرمایا خشیت اللہ،, ہے اللہ عظیم ذات کہ او نامی دکھ تے اگر عذاب نی دے نا تو اللہ پیاریاں دے دل دی عظمت والا ڈر نہیں نکل سک سپ دپ دا ڈر ہے نال پیار کوئی نہیں رب واحد جر جی بھی لگتا ہے پیار بھی اللہ تعالی خالی ڈر نیت تو جدو اپنی باری آئیے خشیت خالی نہیں مثال دینا بادشاہ بادشاہ ظالم نہ لیکن عظمت وجہ رکھد جیوے بادشاہ ڈر اسمت نہ کی عمر پاک مدینے تو باہر جدو کافلا آ کے ٹھہرے حضرت عمر ساری رات جا کے پیرا کھڑے دیں اگلے دل نہیں آیا ہونا چوکیدار چوکیداری حضرت عمر دا ڈر دل ہے کیوں ہے وہ ذات عظیم ہے وجہ دل چوف ہے اللہ تبارک و تعالی عظیم دی عظمت خوف, ایس خوف نو کہن اے ایمان تے دا نتیجہ ہوتا ہے یہ آ گئی خیر فرمایا خوشبو نیاز مندی اٹھ جانی ہے دلی چو مسکینی اٹھ جانی ہے نمازا رہ جان گیا مگر دل دا درد تے دل دی خوف خشیت تے دل دا خوف مسکینی محتاجی نیاز مندی اندر والی اپنے رب دی بے پرواہی تے بے نیازی او دی عظمت دا خوف ختم ہو جانے اے علم فرمایا اٹھ جانے پہلا علمیں ہوئی گھٹ گیا ہوئے اللہ دیا بندیا ہوئے صدق جامان نبی دے سینہ مبارک تو اے ہوئی علم دل والا جیڑا منتقل ہوندہ ہے سینہ بہ سینہ ایک کتابہ بچو نہیں ملدہ اللہ واحدہ اللہ شریک مولا نے اے سمت دے, دے دین دی فادت اے سے علم دے نال کر شڑیئے پاک نبی چلے گئے نے مگر سینہ ایسے بنا گئے نے جیڑے اللہ دی خوف اور جلالج بھرے رہی دے, دے اس کی محتاجی والے نے خوشو والے نے بابا فرید ورگے اگو سینہ بنا جان گے سینے بنا دے اے سینے بنتے ہی رہتا ہے مگر مکنا نہیں جو ہے اے ہی علم دی دی نماز پڑھنے رہے یہ پتہ نہیں لگ سکیا میرے سجے کون زندگی سیدنا امام زین بارے ہوں کے سلام آخر گلا عرض کی حضور نو اگ لگ گئی فرمایا میں خالی اگ ہاں دان یہ پتہ ہی نہیں لگا کتنے لگے گئی اکبال بندہ اقبال فرما تیرا امام پہ حضور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 گزر نارائ <سرح> تقبیر نار سال نار تحقیق استاد العلما حضرت علامہ مفتی فضل احمد <سرح> صاحب تو ابھی رہا گزر میں ہے قید مقام سے جتیجا قائم دا آیا پڑھن قائم جب قائم کاسرا دیں گا دے قائم ہو نہیں جب کریں گا قائم قاعم کتنی گلے لگی موضوع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 Oh,